جتنے بھی یہ تاویز گر ہیں یا جادگر ہیں یا ساحرین ہیں اور وہ جنات کے ساتھ اپنے معاملات کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق پیدا کر سکتا ہے جو اللہ مومن نہیں ہوتے قرآن کے حدیث کے منکر ہوتے اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا صورت عرام میں کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے ہیں تو فائدے کو کتنے اٹھائے ہیں فائدے انہوں نے اٹھائے ہیں جو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ اب فن فنار میں جاؤ تو معلوم ہوا کہ جنات کے ساتھ تعلق وہ پیر مولوی پیدا کر سکتے ہیں جو قیامت کا منکر بحمان ہے ہے ورنہ صالحین کتنے علماء گزرے ہیں دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کے پاس جنات آتے تھے اور وہ ان سے کام لیتا تھا کوئی کہہ سکتا ہے عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عن خلفۂ راشدین صحابہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے وہ ان سے کام لیتے تھے نہیں بلکہ ہمارے نبی کے بارے میں مشہور حدیث بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو شیطان آیا ابلیس شیطان نے مجھے تنگ کرنا چاہا میں نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کر میں نے ستون کے ساتھ باندھا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسے بادشاہت دو لا دن بعد ہی جو میرے بات کسی اور کے لیے لائق ہی نہ ہو تو میں نے تب اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے نبی تو بھی عام اور شیطانوں پر کنٹرول کرنے کا اختیار نہیں تھا تو پھر ان مولیوں کو کہاں سے حاصل ہو گیا معلوم ہوا تعلق پیدا ہوتے ہیں قرآن کی دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے فرما فالوفا جب کرتے ہیں وہ کیامل بے حیائی کام اس پر اپنے بڑوں کو اللہ امرانہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے مشرقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بے حیائی کا کوئی عمل کر لیتے ہیں تو بے حیائی کے اس عمل پر وہ دلیل کیا لاتے ہیں دلیل لاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہم اس لیے کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لو جتنے بھی شادی ہو یا اور بھی خوشی کے موقع ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر دیکھ لو تو بےدینی کا کام ہوتا ہے دینی کا کام بے حیائی کا کام ہوتا ہے اب اگر کوئی دیندار آدمی ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ کام کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی یہ کام کر کے آئے ہیں ارے بڑوں نے کیا تو دین تو نہیں بنا بڑوں کے کہہ کرنے سے دین تو اللہ کا شریعت ہے یہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے اور ان کا یہ کہنا امرانا بہا اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ پر حوالے دیتے पहले بات تھی نا اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جاہروں کی بات ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کے رس کے لیے جواب کی ضرورت نہیں ہوتے تکلیف خود بخود ثابت نہیں ہوتے بلکہ تکلیف ثابت کرنے سے خود اس کا وجود معدوم ہو جاتا ہے اس لیے یہاں اللہ نے پہلے بات کا جواب نہیں دیا فرما ان اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کا اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے کیا مطلب انہوں نے تو دو دلیل پیش کی ہے نا پہلے دلیل کیا وجدنا نابانا ہم نے بڑوں کو یہ اللہ نے حکم دیا اللہ نے ایک دلیل کا تو رد کیا دوسرے کا نہیں کیا اسی کی لیے دوسرے دلیل ہی نہیں بنتا یہ بھی دلیل بات ہے اس کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے فرمایا اپ کہہ دو اللہ نہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا کیا تم کہتے ہو اللہ کے ذات پر وہ جس کو تم جانتے نہیں ہو اللہ کے ذات پر ایسے بےتکے باتیں کرنا جس کے کوئی سر پاؤ ہو یہ ظلم ہے اللہ کے ذات پر ایسے حوالے کیوں دیتے ہو اللہ نے کب تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے آج بھی معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے نا لوگ اپنے خواہش کے مطابق اعمال کرتے ہیں اور پھر جب ان سے وہ کہتے ہیں اللہ کا دن بہت بڑا ہے یہ اللہ کے دن میں ہوگا انہی مشرقین کے بات ہے کہ اللہ نے کہا امرانہ حکم دیا میرے رب نے عدل انصاف کے ساتھ واقعی موجو حکم اور یہ کہ قائم کرو اپنے چہروں کو اندکل مسجدن ہر نماز کے وقت پکار و خالص کرتے ہوئے عبادت کما بدہوم جس طرح اس نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا ہے پھر تمہارا یاد کرے گا تم لٹو گے واپس اب اللہ ابوالعالمین نے فرما کہ تم کہتے ہو کہ اللہ, اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اے نبی آپ ان سے کہو کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ کیا ہے رب ربی بالقسط رب تو میرا حکم دیتا ہے عدل انصاف کا اور عدل انصاف یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو یہاں مسجد کا ذکر مراد پور سے سجدا ایک تفسیر کے مطابق کے سجدے کو اللہ کے لیے خالص کرو اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ حرام ہے صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو تو اپنی عبادت کو اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو کر پڑھو ادا کرو وہ اور اس اللہ کو بکارو مخلسفین علم الدین خالص کرتے ہوئے اس کے اطاعت کو کیونکہ اللہ کو ملاوٹ والا چیز نہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ غیر کے شراکت موجود ہو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کما بدا کنتون جس طرح اس نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرے گا کیسے بخاری شریف کی حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پیدا کرے گا کیسے جس طرح پہلے پیدا کیا ہے بغیر ختمے کا برہنا اور اسی بچپنے کے عمر میں بچے پیدا قبروں سے لوگ اٹھیں گے نا تو ختنے کے بغیر ہوں گے برے نہ ہوں گے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کپڑے پہنائیں گے جس طرح پہلے تمہیں پیدا کیا تھا, دوبارہ تم کو لٹھا دیں گے اسی انداز میں فریق و فریق ایک فرقے کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے فرقے پر اللہ تعالیٰ کے گمراہی ثابت ہو گئی معنی انہوں نے اللہ رب العالمین کے معاشیت کی اللہ کے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ کے حق دین کو چھوڑا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے طرف سے گمراہی کا فیصلہ ان پر ہو گیا وہ گمراہ ثابت ہو گئے ان نہ ہو انہوں نے پکڑ لیا شیطانوں کو دوست نیندو نے اللہِ اللہِ اللہ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے کے میں میں فرمایا رکو کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے امال کرتے ہیں حالانکہ وہ کفر کے مرتکب ہے کیونکہ سرت اور کفر ایک زمرے کی چیز ہے دونوں کا مرجع ایک ہے جانم مستقل کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ کے دوست بن گئے پہلے آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ لوگ شیطانوں کے دوستی کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے آیات نمبر ستائیس میں ہم نے یہ پڑھا کہ شیطانوں کے دوست وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے شیطانوں کو ان کے لیے دوست بنایا ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے اوروں کو ایمان نہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں گمراہی کو ہدایت سمجھتے یا اے آدم علیہ السلام کے اولاد خضوسی کر لو جینت کو انسد ان ہر نماز کے وقت بخور کا شرگو پیو اللہ تصربو اشراب مت کرو انصرفین یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اصراب کرنے والوں کو یہاں اللہ رب العالمین نے زینت کا حکم دیا کہ عبادت کے لیے زینت اختیار کرو اور اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے لیے پوشی فرض ہے اگر انسان کا وجود سطر پوشی میں نہیں ہوگا تو وہ کیسے نماز پڑے گا نے اور الحج اٹھا کر دیکھ لو نبی سلاۃسلام نے لباس کے جو چیزیں ذکر کیے ہیں کہ حالات احرام میں یہ لباس استعمال مت کرو اس میں نام کیا ہے ول سراویلا ولل قلسوا ولل عماما ولل قمیص قمیص نہیں پہننا ہے سلوار نہیں پہننا ہے ٹوپی نہیں پہننا ہے پگڑی نہیں پہننی ہے یہ سارے لباس میں شمار کیا ہے تو ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے اور قرآن نے کہتا ہے کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرو تو لہٰذا زینت کا اہتمام ضروری ہے پھر کھانے پینے میں فرمائے اسراف مت کرو حد سے زیادہ کھانا یہ اسراف ہے اور کھانا پینا غیر اللہ کے نام پر دینا یہ اسراف ہے یہ اسراف میں داخل ہے اور اللہ مصرفین سے محبت نہیں کرتا کل فرما دیجئے من رما زینت اللہ ہے کس نے اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور پاک رزق میں سے مانا جو تم اپنے طرف سے حرام اور حلال کے فیصلے کرتے ہو اس میں دلیل لا دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا لباس حرام قرار دیا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ بعضی لباس کو بعضی پیر اپنے پر حرام قرار دیتے ہیں کہ تم نے یہ لباس نہیں پہننا ہے تم نے یہ کہنا نہیں کہنا ہے تم نے اس قسم کی زیب و زینت نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں تک کہ اس کے اوپر غسل بند کر دیتے ہیں غسل چالیس دن کے بعد وہ تم نے غسل کرنا ہے تاکہ پورا مچھلی کا ٹرک بن جائے بدبودار اب یہ کہ ولایت ہے ولایت کے مرتبوں کو پہنچ رہے ہیں نا ولایت میں اللہ تعالی محبت پاک لوگوں سے کرتا ہے اور وہ پہلے ان کو گندا کرتے کہتے کر ہیں اللہ کی ولایت نصیب ہوگی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے نانا بھی نہیں ہے اور کسی جوپڑے میں, جوپڑے میں بیٹھ جاؤ پسینے کا جو ہے تالاب میں لیٹ جاؤ اب بعد میں وہ ولی بن جائے گا یہ گندگیوں کے راستے سے جا کر ولاد کو پہنچتا ہے کیوں ولایت تو شیتان ہے شیطان کا دوست بنتا ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ ان سے کہو من ہر زینت اللہ, اللہ اخرجی کس نے حرام کیا ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے وہ تیبات اور پاک رزق میں سے مانا کوئی حرام نہیں ہے جب تک کسی لباس پر یا کسی کھانے پینے کی چیز پر حرمت کی دلیل نہ آ جائے تو معلوم ہوا وہ سب کے سب حلال ہے اور پہلے یہ عنوان دو جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بینس کے حرمت اور حرمت اس کی دلیل اللہ فرماتے تم دلیل لاؤ جو طیبات ہے وہ تو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے تو آپ اس کی حرمت کی دلیل دلیل تم لے کر وہ کیا دلیل ہے فرما دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے دنیا دنیا میں مانا دنیا میں تو اللہ تعالی ایمان والوں کو زینت اور خوراک کی چیزیں دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے لیکن آگے فرمایا خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے ہے اس لیے کہ قیامت کے دن یہ لباس یہ اچھا رزق یہ مشرقین کے لیے نہیں ہے کفار کے لیے نہیں ہے ہاں دنیا میں ایمان والے اور شرک والے کفر والے یہ اس میں سب شریک ہے سب استعمال کرتے ہیں لیکن آخرت میں خالصتا یوم القیامہ نفسل آیا اس طرح سے مانا اللہ رب العالمین کے نیامتوں کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے علم کے ذریعے سے اللہ کے نیامتوں کو سمجھنا اس کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے کُل آپ فرما دیجیے حرام کیا میں اپنے جو ظاہر ہو اس میں سے ماں بتن اور جو پوشیدہ ہو گنا کشی بغیر بلّہ اور یہ کہ تم شریف تیرا اللہ کے ساتھ ما اس چیز کو لم نزل پہ سلطانہ نہیں نازل کیا ہے نہیں اتاری ہے اس پر اللہ نے کوئی دلیل وہ انتقول ہو اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر ماں بو جو لاتا لمون تم نہیں جانتے ہو یہ ہے اللہ کے حرمت والی چیزیں اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے وہ ظاہری ہو باطنی لوگوں کے سامنے ہو چوری چھپے ہو سرکشی بغی بغی جو ہے یہ اکثر حقوق العباد میں استعمال ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا ان کے مال میں ان کی زد وغیرہ میں بغی بھی فرمایا حرام ہے شرک بھی حرام ہے اس لئے کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی ثبوت نہیں آیا اور اللہ پر وہ باتیں کہنا جس کا تمہیں علم ہی نہیں یہ بھی کہنا حرام ہے تو ان حرام چیزوں سے تو تم بچنے کے لیے تیار نہیں ہو اور جو چیزیں اللہ نے حرار قرار کی ہے اس کو تم ہرار حرام کرنے کے درپے ہو اپنے طرف سے حلت اور حرمت کے فیصلے کرتے ہوئے کل امتن اجل ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے فائدہ جاں جب آ جائے ان کا وقت مقرر تو نہ وہ تقدیم کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ گھنٹے کے لیے اور نہ تقدیم کر سکتے ہیں تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتا ہے وہاں یہاں ایک سوال کا جواب کہ جب یہ لوگ اتنے ظالم ہیں اللہ کو اتنے ناپسند ہیں اللہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے ہیں اور لباس میں اور کھانے پینے میں اپنے طرف سے قانون چلاتے ہیں تو اللہ ان کو مٹاتے کیوں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے جب وہ وقت مقرر کسی کے لیے بھی آ جائے تو لا ساعتن ولا اس اس میں وہ تاخیر تقدیم نہیں ہوتا ہے نہ تو اللہ کسی کو ڈیل دیتا ہے کہ آپ ان کو چلو دو چار منٹ اور دے دو ایک دن دے دو نہیں اور نہ اس میں تقدیم ہوتا کہ یہ ظالم ہے کافر ہے اس سے ایک دن کاٹو ایک گھنٹہ پہلے اس کو مارو نہیں یہ اللہ کا عادل ہے یا انکم اگر آئے تمہارے پاس منکم, رسول رسول تم میں سے سنا کم بیان کرے وہ تمہارے اوپر آیا تین رایتوں کو تخوا اختیار کیا وہ اسلحہ کی بلا خوفنا لہم نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر بلا غمگین ہوں گے اے علیہ السلام کے اولاد اگر تمہارے پاس نبی آ جائے وہ نبی میرے آیتیں تم پر تلاوت کریں تو اب نتیجہ کیا ہوگا جو بھی ان آیتوں کو مانے گا اس پر ایمان لائے گا اس کے نتیجے میں آخرت کے خوف اور غم سے وہ بچ جائے گا دنیا کے خوف اور غم تو ہر مومن پر ہے ہر معاہد پر ہے ہر نبی پر ہے لیکن آخرت کے خوف سے وہ بچ جائے گا اور آخرت میں غم کیا ہے خوف کیا ہے اللہ کے عذاب کا خوف اس سے بچ جائے گا غم کیا ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے زندگی پر پچھتا ہوا افسوس کرنا کاش میں ایمان لاتا وہ غم نہیں رہے گا اس لیے کہ وہ اپنا کمائی کر چکا ہے اس غم سے محفوظ ہے ولدین وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہمارے آیتوں کو بروانہ تکبر کیا اس سے النار یہ لوگ دو زخ والے ہیں خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے مانا خوف ان کے اوپر غم اور خوف رہے گا ایمان والوں پر نہیں رہے گا وہ اس سے محفوظ ہے, فمن ہے زیادہ ظالم تلا اس سے جنہوں نے بنایا کدیباللہ پر جھوٹ اور کسب بھی آیا جٹلائیں صلاح کی آیتوں کو بلائیں تو یہ لوگ یا نال پہنچے گا ان کو نصیب کتاب ان کا حصہ کتاب میں سے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ حصہ ان کو ملے گا حتہ یہاں تک اذا رسول نہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے یتوفونہم فوت کریں گے ان کو جب ہمارے ملک ہمارے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے اور وہ فرشتے ان کو فوت کریں گے تو کیا ہوگا کہیں گے وہ کنتم، کہاں ہو تم جس کو لوگوں کا عقیدہ ہے نا عبد القادر جیلانی چھڑا دیں گے پھر بابا چڑا دیں گے غازی عبداللہ شاہ چھڑا دیں گے اور عالی اللہ لمح چڑا دیں گے حسن حسین کر دیں گے فاطمہ کا مسئلہ چل جائے گا, وہ ہو جائے گا،, وہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے فرشتے اللہ کے لو کہ غائب ہو گئے وہ ہم سے وہ تو ہم سے گم گئے کیونکہ خیالی بات تھی نا یہ اخترون تھا اختراع تھا جھوٹے کہانی کس سے اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوتے جھوٹ ایک ہوتے سچ جب سچ آ جاتے ہیں تو جھوٹ کے لیے پھر جگہ نہیں ہوتے اب یہاں چونکہ سچائی کا منظر ہے اب یہاں جھوٹے باتیں نہیں چلیں گی مشرقین دنیا میں بھی جانتے ہیں کسی بھی مشرق سے آپ گفتگو کرو دلائل کے بنیاد پر اس کے چہرے سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے دلائل کو یقینی سمجھتا ہے کہ غلط ہے لیکن وہ صرف جد اور اعنات کی وجہ سے وہ اپنے اس بات کو دوہراتا رہے گا تو جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم کو کہتے تھے وہ کہاں ہیں کہتے ہیں ہم سے تو غائب ہو گئے وہ شہید العلم گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر وہ کافر معلوم ہوا کہ مشرق کافر ہیں مشرق کو قرآن نے کافر کہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے صرف ان کو کافر نہیں کہا ہے اس نے خود اقرار کیا کہ میں کافر ہوں مشرق نے خود اقرار کیا کہ میں کافر ہوں اپنے نفسوں کا خود اقرار کریں گے اعلی ان کا نافری کہ وہ کافر تھے فرمایا قالد خلوفی امامن اب ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان متوں میں قد خلط من قبلکم جو پہلے گزر چکے تھے تم سے من الجن والانس انسانوں جنوں میں سے فی النار آگ میں یعنی ہر ایک گروہ ان کے آگ کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنوں میں سے جنوں کے ساتھ انسانوں میں سے انسانوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہان کو انسانوں اور جنوں کے لیے بنایا بدن مستقل کل جب دخلت امتن داخل ہوگی ایک امت ایک گروہ لانت تو لعنت کرے گی اپنے جیسے لوگوں پر اختہ سے اپنے جیسے قوت میں برابر ہے نا اور اختہ اس لیے کہا کہ مشرقین کے دلائل کمزور ہوتے تو مونس کے ساتھ اس کی تنسیل دے دی کہ یہ اپنے گروہ کے ساتھ جب ملیں گے تو لالت کریں گے ان پر کیونکہ اکابرین پہلے چلے گئے نا بات میں جا رہے یہ قائد تھا تو یہ اس کے یہ ووٹر تھا تو یہ ساتھ بعد میں جا رہے قائدین پہلے جا رہے یہ بعد میں جا رہے مقلد مقلدین کفر والر والے اور کفر والے پہلے والے پہلے گئے بات والے بات میں یہاں تک جب اکٹے ہوں گے اس میں سب کے سب قالت تو کہے گی ان کی پیچھے جماعت والے اگلی جماعت والوں کے لیے بڑوں کے لیے یہ چھوٹے بڑوں کے لیے کہیں گے اللہ سے مخاطب ہو کر رب بنائے مارے رب ہاں اولائے یہ لوگ ہیں ادول جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فعت ان کو عذاب دو زعف من النار دگنا آگ میں سے اب وہاں کہتے ہیں ان کو عذاب دو وہ کہیں گے کیوں عذاب دے کیا تم عذاب سے بچاؤ گے نہیں اللہ فرماتے قال علی کلن اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے ولا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے ہو اب یہ کون سی عقل کی بات ہے یہ تم بھی جانم میں وہ بھی جانب میں اب تم کہتے ان کو دگنا آزاب دو چلو ہم دے بھی دے تو تمہیں کیا ملے گا تم تو جانب سے ان کو عذاب دینے کی وجہ سے نکلو گے تو نہیں کہ ہم تمہارے عذاب کو اٹھا کر ان پر ڈال دیں گے تم عذاب سے بچ جاؤ گے نہیں تم بھی عذاب میں رہو گے وہ بھی عذاب میں رہیں گے لیکن تمہاری جہالت دنیا میں بھی تھی تو آج بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو کہ ان کو دگنا عذاب دو نہیں اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خود اپنے آپ کو ان سے بچاتے تو آج یہ عذاب میں ہوتے اور تم جنت میں ہوتے لیکن ہے تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب و قالتم کہیں تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فضو خلاب آپ سک لو تم عذاب بن تم تک سبون بس ابب اس کے جو تم کسب کرتے تھے کیا تمہارا فضیلت ہے ہمارے اوپر دنیا میں تم ہم سے کوئی اچھے تھے ہم تمہارے لیڈر تھے تم ہمارے ووٹر تھے تم نے ووٹ دیا تو ہم نے تمہارے لیے کڈر بنائے روڈ بنائے نوکریاں دی چیزیں دی تم ہمارے مورید تھے ہم تمہارے پیر تھے تم نے ہم کو کچھ دیا کچھ نظرانے لائے تو ہم نے تم کو لنگر کے لایا ہم نے بھی تو دیا ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے خالی کیا ہے نہیں جس طرح دنیا میں تمہیں کوئی فضیلت ہم پر نہیں تھی تو یہاں پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہوگی کیوں یہاں تو قسم کا بدلہ ملتا ہے قسم کا تو قسم تم بھی غلط کر کے آئے ہو ہم بھی غلط کر کے آئے ہیں تو فزو القعاب عذاب تم بھی چکھ لو بما كنتم تکسبون اس کے جو تم کذب کرتے تھے یہ قسم کا عذاب ہے ان کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ نحل میں کیا ہے الذین جفروا وسدوا سبیل اللہ زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ان کے فساد کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا تھا ان کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دگنا عذاب بھی دے گا لیکن یہ لوگ تو عذاب سے نہیں بچیں گے نا تو جب یہ عذاب سے نہیں بچتے ہیں تو ان کے لیے تو کچھ فائدہ نہیں ہے ان لدینہ بے شک بولو کدبو بھی آیاتنا جنہوں نے جھٹلایا جٹلایا ہمارے آیتوں کو وسطبروانہ اور تکبر کی ان آیتوں سے لا تفتح لاتوفت نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے اباب دروازے اسمان کے ولایت خلون الجنت اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں حت یہاں تک یہ جمل جملو گس جائے داخل ہو جائے اونٹ مل خیات سوئی کے نا میں سوئی کے نا میں وہ اگر گزر جائے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے تو جب سوئی کے اندر سے اونٹ گزر نہیں سکتا ہے اللہ نے مثال کیسے دی ہے کہ نہ سوئی کے اندر جس طرح بندہ داغا ڈالتا ہے اتنے سوراخ میں اونٹ کا گزرنا یہ تو کوئی بھی صاحب عقل نہیں مانے گا تو جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے فرمایا و قدال کا اسی طرح نہ جزل مجرمین بدلا دیتا ہے مجرمین کو اور یہ آیات میں نے بطور دلیل آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانوں کے روحوں کو نکال کر اوپر لے جایا جاتا ہے پھر آسمانوں سے اوپر ان کے لیے قبرے بنائے ہوئے ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے تو ان کے اصول کے مطابق اس آیا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو جب ان کا روح اوپر نہیں جائے گا تو اوپر عذاب کون دے گا ان کو نہ کوئی ایسا پریوٹ اور اسمگلنگ کا کوئی رستہ ہے جو ان کے ذریعے سے کوئی روحے اوپر لے جائے گا جو رستے اللہ نے بنائے ہیں اسمان کے طرف اللہ فرماتے ہیں پرمت اللہ تو فتح ابوابسما ان کے لیے اسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجرم کے روح کو اسمان تک جب لے جاتے دروازے تک تو ان کے لیے فرشتے دروازہ نہیں کھولتے یہاں تک کہ اس کے روح کو زمین کی طرف ڈال دیتے گرا دیتے یہاں تک کہ وہ سجین میں جا کے پہنچ جاتے ان کو اللہ تعالیٰ ضلیل کرنا چاہتے تو جب مجرمین کے روحیں اوپر نہیں جائے گی تو جو لوگ اس قبر کے عذاب کی منکر ہیں اور کہتے ہیں اوپر عذاب ہوتے تو جب روح اوپر نہیں جائے گا تو اصل سزا تو روح کو دینا چاہیے جسم تو اس کا تابے ہے اور جسم رہ گئے زمین پر روح جو ہے وہ اسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتے تو پھر اوپر عذاب کیسا ہوگا لہٰذا یہ آیات ان کے اصول کے خلاف ہے ان کے خلاف ہے تو یہاں اللہ فرماتے مجرمین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ان کی روح اوپر نہیں جائے گی ان کو نیچے سزا ملے گی من جہنم محادن ان کے لیے کا بچھونا ہوگا ومن اور اوپر سے ان کے, لیے اوڑنا ہوگا اوپر نیچے کے آگ زمر میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے اوپر نیچے سے جہنم کے آگ کا انتظام کیا جائے گا وہ کزال کرنا اسی طرح بدلا دیتے ظالموں کو ظالموں کے لیے یہ بدل آئے کہ ان کو جانم کے آگ میں ہم جلا دیں گے اور ماؤاہ النار پہلے ہم مائدا میں پڑھ چکے ہیں ان کا ٹکانہ جانم ہے کیونکہ مشرک تھے وہ والذین آمنو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا عمل صالحات ہاں اور نے کمال کیے لا نُکَلِّفُ نَفْسًا نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو الا وساھا مگر اس کے وصات کے مطابق علا الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں ان سے ہمیشہ رہیں گے یہاں یہ بات مقصود ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے سوال کرے کہ ایمان والوں نے ایمان اس لیے لایا اور ہم ایمان سے اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہمارے اندر یہ کمی تھی وہ کمی تھی مال نہیں تھا دولت نہیں تھی صحت میں یہ کمی اللہ فرماتے ہم کوئی بھی عبادت اپنے بندے کے نفس پر اس وقت تک ڈالتے ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا نہ کر لے ہر بندے پر ہم اس کے وسعت اور اس کے طاقت کے مطابق عبادت ڈالتے ہیں تو لہذا دنیا کا کوئی بھی بندہ اگر وہ عبادت سے بہانے کے ذریعے سے جان چوڑائے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ظلم ہوگا اسی کے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہر بندے کے طاقت کے مطابق اللہ ان کے اوپر عبادت ڈالتا ہے وَنَزَانَا اور ہم ہٹا دیں گے نکال دیں گے مَا فِي جو ان کے سنوں میں ہوگا مِنْ غِلِّن کوئی کجی کی نہ تجری من تحتیم الانہار دیتے ہیں نیچے اس کے نیرے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي جی کہیں گے وہ تمام تعریفِ اس اللہ کیلئی ہیں حدانہ جس نے ہمیں ہرایت دی لہذا اس کے ل وہ ماں کنہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے لقد رسول ربنا آئے ہمارے رب کے رسول بالحق کے حق کے ساتھ وہ اور آواز دی جائے گی انتل کم الجنتو یہ ہے تمہاری وہ جنت باغات اور رشت جس کے تم بارش بنائے گئے ہو بے ما کن بس سبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے یہاں اللہ رب العالمی نے ایک خاص نعمت کا ذکر کیا کہ انسان جب ایک دوسرے کے درجات دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی مالدار ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی زیادہ بچوں والا ہے کوئی جو ہے قداور ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں اگر اور کچھ نہیں تو ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہو اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو ہم ایمان والوں کے دلوں سے قیامت کے دن نکال دیں گے اگر کسی کا درجہ بہت غلند ہے اور دوسرے کا درجہ اس سے بہت کم ہے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس کے پاس اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کیوں وہ اپنے درجے پر اتنا خوش ہوگا کسی اور کے درجے کی طرف اس کو توجہ نہیں آئے گی دوسری بات ہدایت اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے بندے پر یہ عمل جاری کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ میرے ہدایت میرے رحمت کے تم قابل بن جاؤ تو وہ میں خود تمہیں دوں گا یہ میرے اختیار میں ہے لیکن اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ میری رحمت تیرے اوپر آ سکے جب تو غزب کا کام کرو گے میں تجھ پر غصہ ہوں گا تو پھر رحمت صرف تم محروم ہو جاؤ گے تیسری بات اس میں یہاں یہ بتایا کہ یہ وہ تمہارے آواز جو اللہ کی طرف سے آئے گی کہ یہ تمہاری وہ نیامت جو تم اس کے وارث بنائے گئے ہو تو وراثت کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ جنت ہمیشگی کی جگہ ہے نا تو کسی شخص کے دل میں آتا ہے کہ اللہ یہ دے گا یہ دے گا لیکن ہو سکتا ہے ہم سے کوئی چھین لے اور موت آ جائے بھرمائے نہیں وراثت کہتا اسی کو ہے جو انسان کو مستقل ملتا ہے اس پر کسی کا دعوی نہیں ہوتا ہے دوسرے یہاں نقطہ علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک جگہ جانم میں اور دوسرے جگہ جنت میں اللہ نے بنایا ہے تو جب وہ جنت کا عمل کر لیتا ہے تو جانم تک اس کا رہ جاتے ہیں لیکن جب وہ جانم کا عمل کر لیتا ہے مستقل جانمی بن جاتے ہیں مشرق بن جاتے کافر منافق بن جاتے تو جنت کا اس کا ٹھکانا رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان والوں کو دے دے گا کہ اس کے تم وارث ہو گئے کیونکہ وہ تو جانمی ہو گئے اس کو تم لے ہم نے تم کو براثت میں دے دیا ان کا وراثت تم لے لو وَنَا دا اصحاب پکاریں گے جنتی لوگ جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے حق کا سچا فحل کیا پایا ہے تم نے ماں وا دا رب جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا کال کہیں گے نام ہاں یہ آپس میں ان کا کلام جنتی اور جانمی ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں صورت صحفات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے باتیں کرو کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالی بندوں کو اس حق کی وجہ سے لڑائے یہ معاہد یہ مشرق دنیا میں کافروں کو اللہ طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے بعض اوقات کی والوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور ہر فرعون اور ہر موسا کا دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ وہاں دلوں کے اطمینان کے لیے جنت میں اور جہنم میں بھی ان کو ایک دوسرے کا کلام سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان پر رہو تم جہاد کرو تم توحید کے لیے کام کرو تم دین پر چلو میں تمہیں جنت دوں گا تو ہمارے ساتھ تو وعدہ پورا ہو گیا لیکن تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم کفر پر رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا جانب میں جاؤ گے ہمارا تو وعدہ اللہ نے پورا کیا اب تم بتاؤ تمہارا کیا بنا تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہو گیا یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ گویا ان کا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے یہ ان جانویوں کو جلیل کرنے کے لیے ہے تم دنیا میں ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے اب بتاؤ مزہ آیا کہ نہیں آیا اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کیا کہ کی نہیں کیا ہے اعلان کرے گا اعلان کرنے والا بے نمون کے درمیان میں اللہ ہے یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر اللہ کا پٹکار اللہ کا لعنت ان لوگوں پر اللہ تعالی لعنت برسا رہا ہے دنیا میں ملعون آخرت میں ملعون اللہ دینا بولو گے سد سب اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اللہ کے رستے میں جی اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے تھے آخرت کے بارے میں اللہ نے ان جانبوں کی صفت کیا بیان کی نمبر ایک یہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے نمبر دو اللہ کے دین کے اندر چڑے نکالنے کی کوشش میں تھے اگر دین پر کوئی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے تو بعض لوگ اس کے اندر عیوب نکالتے ہیں اللہ کے دین میں اچھا تم نے ایسے شادی کی تم نے غم ایسا گزارا تم نے فلاں کام ایسا کیا اللہ کی دین میں نقص نکالنے ہونا کوشش میں ہوتے ہیں اور فرمایا شرط کے من کرتے کافرتے اس لیے آج جہنم میں آ گئے ہیں وہ اور ان دونوں کے درمیان میں حجاب پردہ ہوگا ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک بندش ڈالا ہے جنت کے خوشیاں جنت کے خوشبویاں جنت کے نعمتیں وہاں نہیں جائے گی اور جہنم کے وہ پریشانیاں جہنم کے وہ آگ وہ اس میں نہیں آئے گی درمیان میں اللہ نے ایک دیوار قائم کیا ہے یہاں تو حجاب کہا اور صورت حدید میں اللہ رب العالمین نے اس کو سور کہا ہے بینما سور ایک دیوار فرمایا اور اس آراف پر کچھ افراد ہوں گے یا ریفو نکلند پہچانیں گے ہر ایک کو بسما ہوں ان کی علامات سے اب یہ اصحاب الآراف کا ذکر کہ یہ جو آراف والے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیوار پر رہنے والے کچھ لوگ ہیں وہ جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں جنتیوں کو بھی جانتے ہیں تو ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے وہ اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو کیا کہیں گے ان سلام علیکم یہ کہ سلامتی ہو تم پر جنت والوں پر سلامتی اللہ کی طرف سے سلامتی آراف والوں کی طرف سے سلامتی ملک فرشتوں کی طرف سے سلامتی لمیت گلوہاں داخل نہیں ہوئے ہیں وہ جنت میں اہمیت معاون اور وہ تم رکھتے ہوں گے یہ جو آراف والے لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں گئے ہیں لیکن جنت کی تمنا ان کی ہے جنت کی آرزو ان کے ہے کہ ایک دن جنت میں جائیں گے وہ اداسرفت ابسار جب پیر دی جائیں گے ان کی نگائیں نظریں تلخا بنار جہنمیوں دو کے جانب ان کے انکوں کو جہنمیوں کی طرف پیر دیا جائے گا مانا یہ اللہ کے امر سے ایسا ہوگا قالو کہیں گے رب بنائے ہمارے رب لا تجعلنا مت بناؤ ہم کو مال قوم ظالم ظالم قوم کے ساتھ جالمیوں کو جب دیکھیں گے تو یہ اللہ کی پناہ مانگیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ بنانا ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو ہمیں تو اپنی جنت میں داخل کر دے وہ نادا صاب الفے وہ کاریں گے آراف والے لوگ رال جو کہ یہ مرد حضرات ان میں خواتین بھی ہوگی مرد بھی ہوں گے لیکن خطاب چونکہ پرانی کریم الزین کے ساتھ ہو رہے فرمایا جو اصحاب الآراف ہے گے ان کو تم کو جما کم تمہارے مالوں نے تم اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے دنیا میں تم نے بڑا تقبر کیا مالوں کو بہت بڑا تم نے اکٹھا کیا لیکن اس نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا تمہارے وہ مال کام نہیں آئے تمہارے وہ کرسیاں کام نہیں آئے تم بڑے بڑے افسر بنے ہوئے تھے بڑے بڑے وزیر اور مشیر بنے ہوئے تھے دنیا میں تم بڑے بڑے حکمران تھے لیکن آج تم جانم میں ہو اللہ کے دین کا تم نے رعایت نہیں کیا اللہ کے کی توحید کو تم نے نہیں مانا اللہ کے کی دین کے لیے تم نے قربانی نہیں دی تم نے اپنے نفس کے لیے سب کچھ کیا تو آج تم جہنم میں ہو اور دنیا کے وہ طاقتیں اور قوتیں وہ مال اور دولت اور وہ تمہاری کرسیاں کچھ کام نہیں آئے گی ہاں اولا کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسم تم قسمیں کاتے تھے تم لا الحم اللہ برحمتن نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالی اپنے طرف سے رحمت یہ وہ لوگ ہے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں دے گا معنی جنت میں اللہ ان کو داخل نہیں کرے گا جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں نا وہ ڈیرے مزدار دین کے باغی وہ غریب لوگوں کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے جنت میں ہم جائیں گے جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے ہم کو دنیا میں بھی اللہ نے دیا وہاں بھی دے گا اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان غریبوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا ادخل خلول داخل ہو جاؤ جنت میں اللہ ان سے کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوف بنا لیکن نہیں ہوگا کوئی خوف تم پر وران تم تہ اور نہ تم غمگین ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ خوف سے محفوظ ہر قسم کے غم سے محفوظ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے یہ مذاکرہ اللہ رب العالمین نے سورت میں بھی ذکر کیا ہے دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ذہ کرتے ہیں ہنستے ہیں ان پر وہرو بہمیت جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف انکھے مارتے ہیں دیکھو جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فلاں یہ فلاں ہنسی کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں ان کے ان کے تصدیق کرتے ہیں وہ عظب فکیرین اپنے اہل و عیال اور اپنے مجالس میں جب جاتے ہیں بڑے خوش حساس اور بشاش باتیں کرتے ہوئے کہ جناب ہمارے لیے تو مزے ہیں وہ فلاں وہ فلاں ان کی برائی بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ وہ ازار یہ گمراہ ہے اب اللہ فرماتے ہیں نہیں گمراہی کا فیصلہ تو اب ہو جائے گا یہ جنت میں جائیں گے تم جانب, جانب میں جاؤ گے گے جانم والے اصحاب الجنہ جنت والوں کو ڈالو مانا پینکنے کے معنی میں ہے جس طرح ہوتے ہیں نا حقارت کے ساتھ ذرا پریم کو ہمارے طرف اس حساب سے جنت اوپر جانم نیچے او ممک یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے یا تو پانی پانی کی ہمیں سخت ضرورت ہے یا کوئی کہنا کال وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام کیا کافرین کافروں پر یہ اللہ نے تمہارے پر حرام کیا ہے تم نے کفر کیا ہے تو یہ تمہیں نہیں مل سکتا ہے یہ تو ملنے کے لیے ایمان چاہیے تھا ایمان تم نے قبول نہیں کیا ہے اللہ دین تب وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا دین کو دنیا کی زندگی نے ہم آج ہم بلا دیں گے ان کو کمانسور جس طرح انہوں نے بلایا لکھا اپنے اس دن کے ملاقات کو وما اور وہ تھے ہمارے آیتوں کا انکار کرتے جن لوگوں نے اپنا دین کیل تماشا بنایا ہوا ہے آج بھی لوگوں نے کیل کود کو اپنا دین بنایا ہوا ہے کیل کود نہیں چھوڑیں گے نماز چھوڑ دیں گے تو گویا وہی ان کا دین ہے یا دین کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ گویا یہ اس کے کیلنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے قرآن کے ساتھ مذاق حدیث کے ساتھ مذاق یہ عام کافر یہودی مشرق تو کرتے ہی کرتے ہیں کل مگو مسلمانوں کا بھی یہ عالم ہے یہ حال ہے قرآن اور سنت کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے ہاتھ کاٹنے کے بات کرو سمساری بڑے بڑے مذاق اللہ فرماتے انہوں نے دین کا مزاق اڑایا ہے تو آج ان کے لیے عذاب ہے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے ان کو ہم بلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے دین کو بلایا تھا وہ القد جائے تھے ہم ان کے پاس بھی کتاب کتاب کو لے کر فصل نہ تفصیل سے بیان کیا تھا ہم نے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پرواتے کہ ہم نے ان کو ایسی کتاب پیش کیا جو مفصل کتاب ہے جو ہم نے اپنے علم سے اتارا ہے لیکن اس میں رحمت اور ہدایت فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں حلیم ضرور نہ نہیں انتظار کرتے وہ اللہ تعویل اس کے انجام کا یوم تھی جس دن آئے گا تاویل کا قول کہیں گے وہ لوگ نسو جنہوں نے اس کو بلایا تھا من قبل پہلے قد جات رسول ربنا یقیناً آئے تھے ہمارے رب کے رسول بالحق کے حق کے ساتھ دنیا میں اس کو حق نہیں کہتے اب قیامت کے دن کہتے حق فحل لنا من کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی فیش کہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے آو یا لٹھائے جائے ہم فنامل نامل کہ ہم عمل کریں سوائے اس عمل کے جو ہم نے کیا ہے جو پہلے ہم عمل کر کے آئے ہیں اگر ہمیں موقع دیا جائے تو اس سے ہٹ کر ہم عمل کر کے آئے معلوم ہوا کہ وہاں مشرق شفاعت کا اظہار کرے گا لیکن شفاعت کے لیے اس کا کوئی نہیں ہوگا جو دنیا میں وہ شفاعت کے رستے اپنائے ہوئے تھے وہ باطل نکل آئے آخرت کے شفات سے محروم ہو گئے اور معلوم ہوا کہ ہر مشرق اور بدتی بدتی کا عمل برباد ہے اس لیے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ نوردو فن عمل غیر الزیق ہمیں واپس لوٹایا جائے ہم عمل کر کے آئیں گے لیکن وہ عمل نہیں جو پہلے ہم کر کے آئے ہیں اس لئے کہ وہ پہلے شرک کے ساتھ کر کے آئے بدت کے ساتھ کر کے آئے تو وہ ضائع ہو گیا تو معلوم ہوا قیامت کے دن لوگ توحید اور سنت کے لیے افسوس کریں گے کاش کے ہم سنت پر اور توحید کے عقیدے پر عمل کرتے تو آج ہمارے اعمال برباد اور ضائع نہ ہوتے قد خسرو یقیناً نقصان خسارے میں ڈالا ام گسوم اپنے نفسوں کو انہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا بدلان کامیاب ترون اور گم ہو گیا ان سے جوتے وہ باندھتے تھے جنہوں نے دین بنایا تھا وہ دین ان کا غائب ہوگا جو ان کا خیال تھا کہ ہمارے چڑانے کے لیے لوگ ہیں وہ ہمیں گے وہ بات ان کے ناقص نکل آئی غلط نکل آئی اس بات میں وہ ناکام ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ اس تمنا میں ہے کہ کاش کوئی آئے اور وہ ہمارے سفارشی بن جائے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے چھوڑا لے. لیکن اللہ رب فرماتے ایسا ہوگا نہیں تمہارا رب وہ ہے خلق السماوات وزا وزا وزا فی ستت ایام جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں رامتا ہے رات دن کو یت لگو تالاش کرتے ہیں اس کو جلتی جلتی والقمر اور چاند اور سورج مسخرات اور تاروں کو بے مسخر کیا ہے بے امر ہی اس اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اپنے رب کو پہچانو وہ اللہ جو عرص پر مستوی ہے یہ اللہ کے سفتوں میں سے عظیم صفت بلا تشبیح بلا تعطیل بلا تمسین جیسے اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے عرش کے بارے میں اس کا عرش پر ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا کیفیت مشغول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھدت ہے معلوم عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی سوال, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور ایک دوسرے کو تلاش کرنا جلتی جلتی اور چاند تارے سورج یہ سب اللہ نے تمہارے مسخر کیا ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے اور یہ اللہ کے پہچان کے بہت بڑے علامات ہیں فرمایا علا اللہ لاہول خلق ومر خبردار آگاہ رہو اس بات پر کہ اسی نے پیدا کیا مخلوقات کو ول اور اسی کا امر چلے گا اب دنیا میں اس بات کو کون مانتے لاہول خل کو ول مخلوق اس کا ہے تو مخلوق پر قانون کس کا ہوگا قانون یہودیوں کا ہوگا نسوارا کا ہوگا مجوسیوں کا ہوگا اور مخلوق اللہ کا ہوگا یہ کتنا ظلم ہے اللہ فرماتا ہے اللہ خلق اس اللہ کے مخلوق ہیں تو اسی اللہ کا اس پر امر چلے گا اور امر جو ہے وہ بھی اللہ کا چلے گا تبارک اللہ رب العالمین برکت والا ہے وہ ذات جو تمام عالم کا رب ہے اسی کا حکم چلے گا ادو رب پکارو اپنے رب کو تجر رہا ہوں آجزی اور چپ چپ کر زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو آجزی کے ساتھ اور خفیان است است پکارو اور خفیہ طریقے سے آستے آستے پکارو ان تدیم یقیناً وہ پسند نہیں کرتا ہے اعتدا کو دعا کے اندر بھی اتدا ہوتا ہے نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا میں بھی تجاوز کریں گے دعا میں تجاوز کرنا ایک واقعہ حدیث میں جیسا ہے ایک شخص نے دعا مانگی کہتے اللہ مجھے جنت میں سفید بنگلہ دے دو اور جنت میں دائیں طرف دے دو سفید بڑا بنگلہ دے دو تو سننے والے نے کہا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دعا میں تجاوز مت کرو جب تم اللہ سے جنت مانگتے ہو تو جنت میں سب کچھ موجود ہے اب اس میں سفید بنگلہ کالا بنگلہ دائیں طرف ہونا بائیں طرف ہونا یہ مت بولو اے اللہ ہمیں جنت دے دو جنت کے اندر بہت کچھ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دیا ہے کہ اللہ کے پاس آٹھ جنتیں ہیں تو فص اس سے سوال کرو جنت الفردوس جنت پھر کا سوال کرو جو اعلیٰ جنت ہے لیکن اس میں یہ مت کہوں سفید بنگلہ کالا بنگلہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور دعا میں اعتدا دعا کے اندر اعتدا تو اس وقت بہت زیادہ ہے نا ایسے لوگ دعائیں اپنے طرف سے بناتے ہیں الفاظ اپنے طرف سے بناتے ہیں اس کے لیے اجتماعی کیفیت بناتے ہیں فرضوں کے بعد سنتوں کے بعد ہر فرض کے بعد دعا یہ سب اعتدا میں داخل ہے جو بدای طریقے ہیں سب اتدا میں ہیں مت فساد زمین میں بعد اصلاح اسلح اصلاح کے بعد کیونکہ زمین کے اصلاح کیا ہے اللہ کے توحید تو اللہ نے توحید پہلے رکھا ہے شرک پیچھے آیا ہے بعد میں پیدا ہوا ہے تما کے ساتھ اللہ کے رحمت کا امید اللہ کے عذاب کا خوف یہ دونوں چیزیں اپنے سینے میں رکھ کر دعا مانگو نہ رحمت اللہ یقین اللہ تعالی کا رحمت قریب, قریب محسن احسان کرنے والوں کے اللہ کے جو صالح بندے ہیں محسنین اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کے اندر احسان کے صفات پیدا ہو جائے اللہ ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے احسان کے صفات پیدا کرنا یہ ضروری ہے اخلاص کے ساتھ عبادت عبادت میں وہ انداز کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ کم از کم مرتبہ ہو تو ایسے کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا قبول کرتا ہے وہی اللہ وہ ذات ہے بیچتا ہے ہواؤں کو بش رم بئی نے خوشخبری دینے والی رحمت سے پہلے مانا بارش کا نزول بعد میں ہوتا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں پہلے سے اللہ بیچ دیتا ہے یہ بطور علامت حتا یہاں تک اذا قللت صحابا جب اٹھاتے ہیں بادل ثقالا باری باری معنی وہ وزنی بادل جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ان کو اٹھاتا ہے سقناو پلاتے ہیں ہم اس کو لبلدم میت بنجر زمین کو میت بنجر زمین کو کہتے ہیں وہ شہر وہ بستی جو, جو بستی ہے وہ بستی بنجر ہو گئی ہے اور اس پر اللہ رب العالمین بارش کو اتار دیتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی جان پیدا کرتا ہے اب قرآن کریم کے کئی آیتوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بادلوں کے ذریعے سے بارش کو اتارتا ہے اب یہ بادل زمین سے سمندروں سے اس پانی کو اٹھاتے ہیں یا اسمان سے اللہ تعالیٰ ان بادلوں میں اتارتا ہے پھر ان بادلوں سے اترتا ہے یہ اللہ کے حوالے ہیں بس ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا نزول وہ بادل سے ہے اب اس بادل میں پانی اللہ ڈالتا ہے کہاں سے ڈالتا ہے وہ سمندر سے اٹھائے یا اللہ اسمان سے اتار کر اور اس بادلوں کے بادلوں کے اندر پھیرا دے لیکن یہ بادل اس کے لیے علامت ہے تو فرمایا ہم جس طرح بنجر زمین کو پانی پلا کر اس کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے اس میں پودے نکل آتے ہیں تو یہ تمہاری حیات کے لیے ایک نشانی ہے فانزلنا فانزل کیا ہم نے اس کے ساتھ پانی جنابی فس نکالا ہم نے اس کے ساتھ من کل تمارات ہر قسم کے میوے ہر قسم کے پھل فروٹ ہم نے ان بادلوں کے ذریعے سے پانی برسانے کے ساتھ یہ معاملہ کیا نخل ظلم ہوتا اسی طرح زندہ کریں گے نکالیں گے مردوں کو لال لگ منتظک کرون تاکہ تم نصحت حاصل کرو فرمائے اس میں دیکھو تمہاری عبرت ہے اللہ نے سے بادل موت بطور تمثیل اس مثال میں ثابت کیا کہ موت کے بعد پھر سے زندہ ہونا یہ لازمی ہے یہ ہوگا اور اس کے لیے یہ مثال دے دی کہ جس طرح زمین کے اندر جان نہیں بن جا رہے ہم نے پانی برسایا اس میں جان پیدا کر دی اسی طرح ہم تمہارے قبروں سے تمہیں اٹھائیں گے اور جس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین پھر پھٹے گی اور زمین سے لوگ قبروں سے نکلیں گے جس طرح پودے نکلتے ہیں تنخی یہ تازہ کچا ان کا وجود ہوگا نازک بدن جس طرح پودے کا نازک بدن ہوتا ہے شروع میں اسی طرح کچے بدن کے ساتھ وہ نکلائیں گے ول بل اور پاکیزہ عمدہ زمین یقر جو نبات ہو نکلتی ہے اس کے نباتات تو بیچنے ربی اس کے رب کے حکم سے اس کے جو انگورے ہیں اس کے جو پودے ہیں وہ نکلتے ہیں اس کے رب کے حکم سے معنی یہ کہ زمین کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے زمین بجاتے خود طاقت کے ملکہ نہیں رکھتی ہے ول اور زمین وزی اور وہ جو خراب زمین ہے لا جو نہیں نکلتی ہے اس میں سے اللہ نہ مگر نا بیکار بیکار کار چیزیں اس میں سے نکلتے ہیں یہ مثال اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک بارش ہے انسانوں پر اللہ نے برسایا ہے اب جن انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کی خوبیاں رکھی ہیں ان پر اس بارش کے ذریعے سے ایمانیات نکل آتے ہیں اس کے اعمال بہار آ جاتی ہیں اور جو لوگ بنجر ہے بیکار ہے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ورزی شروع کر لیتے ہیں نہ وہ فرمایا کدا لکھا اس طرح نصرف الات ہے بار بار پیر پیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیاتوں کو لکھو میش اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ مثالیں ہیں بطور عبرت پھر اللہ سبحان تعالی نے ان پر انبیاء علیہ سابق کے واقعات نقل کیے ہیں کہ دیکھو پہلے نبیوں نے بھی اپنے قوموں کو یہ دعوت دی ہے جس طرح آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قوم کو یہ دعوت پیش کر رہے ہو اس دعوت کے بدولت بعض لوگوں کو اللہ سے کر دیتا ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ گمراہی میں اور تیز ہو جاتے ہیں لیکن تمیز ہو جاتا ہے اور حجتیں قائم ہو جاتی ہے لقد ارسل نے بیجا نوہ نو علیہ السلام کو علاقوں میں اس کے قوم کے طرف اس میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے خاص قوم کے طرف نبی بن کر آیا کیونکہ اس وقت وہی لوگ دنیا میں آباد تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اس بارے میں جیسا کہ مشہور دو قول ہے ایک یہ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اس کی تین بیٹے اور تین بہو چھ افراد تھے انسانوں میں سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسی سے کچھ زیادہ افراد تھے تو قوم کا لفظ اس نے استعمال کیا فقال قوم فقالمایا اس نے اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو مالکم نہیں ہے تمہاری لی کوئی معبود اس کے سوا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے دن کی عذاب سے میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ کا خوف کرو امام سے منقومی قوم سے انعال یقیناً دیکھتے ہیں ہم تجھے شی دلا ملے کلے گم رہی نبی کو گمراہ کہنا کتنے بد اخلاقی ہے یہ ہمارے لیے درس ہے اگر کسی عالم کو کوئی برا بلا کہ قرآن اور سنت کے دائری کو برا بلا کہیں، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب نبیوں کو لوگوں نے کہا یہ کلا گمراہ انسان ہے کالا فرمایا اس نے یا قوم سے بھی دلال اے میرے قوم کے لوگوں نہیں ہے مجھ پر کوئی گمرہی رب لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین جانب سے میں تو اللہ کا رسول ہوں رسول گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے میرے ذمہ داری کیا ہے وہ میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات ربی پیغامات اپنے رب کا وہ خیر خواہ کرتا ہوں تمہارا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں خیر خواہ کرتا ہوں تمہارا مِنَ خوب جانتا ہوں اللہ, اللہ کے طرف سے ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے ہو کیونکہ مجھ پر اللہ کا وحی اللہ کے طرف سے جبریل امین تعلیمات لے کر آتا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے لہذا میرے باتوں کو مانو اب عجب تم کیا تاجب میں پڑھ گئے ہو تم ان یہ کہ آئے تمہارے پاس ذکر ذکر تمہارے رب کے جانب سے اللہ رخصو تاکہ وہ تمہیں ایک شخص کو اللہ نے نبوت دے دی اور وہ تم پر اللہ کی وحی کا تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر تمہیں پیش کرتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤ دی بھیج دیو اس کے ساتھ جنہوں نے جٹلایا ہمارے آیتوں کو اندھے قوم تھے انہوں نے ان لوگوں نے اندا اختیار کیا تھا اور اندہ پن یہ وہ سبب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا نتیجہ ہوتا ہے اندہ پن کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا آنکھیں نہیں کوڑی نو علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت پر نہ کوئی غور نہ کوئی فکر نہ کوئی سوچ بغیر سوچ سمجھے جواب دے دیا اور آدمیوں کی طرف ان کے بائیسلام کو بھیجا یہاں بائی بندی کا معنی یہ نہیں کہ عقیدے کا بھائی ہے نہیں نسبی سبھی بائی آدم علیہ السلاۃ والسلام کے رشتے کے حوالے سے بیٹا شمار ہوگا یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اس اعتبار سے بائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ وہ تو باغی ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلاۃ وسلام کے قوم کے بعد پہلا دستہ پہل جماعت جو اس کے اولاد سے بچ کر آگے گئے ہیں وہ عادی ہیں یعنی حوض علیہ السلام کے قوم ہیں قالا اس نے اے میرے قوم کے ہے اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ماں معبود معبود برحق وہی ہے افلا تک کیا تم ڈرتے نہیں ہو مانا تم پھر بھی شرک میں مبتلا ہو شرک جیسے جرم اکبر کرتے ہو سے اب دیکھو نبی کو صفی کہتے ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا بکارا میں کہ لوگوں نے کس کو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابہ کو بے وقوف کہا یہاں نبی کو بے وقوف کہتے ہیں. وہاں پر بے وقوف کہنے والے تھے. اللہ رب المین خود ہے اپنے بے وقوفی کو نہیں جانتے خان اس نے فرمایا یا میرے قوم کے لوگوں لے سبھی نہیں ہے مجھ پر کوئی بے وکوفی فن. رسول رب العالمین لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کے طرف سے رسالت کے منصب پر میں آیا ہوں اس میں بے وقوفی کا کیا تعلق میں <سؤال> پہنچاتا ہوں تمہیں اللہ کے پیغامات جو کہ میرا رب ہے اور میں تمہارے لیے ناصح بن کر آیا ہوں اور جو وہی اللہ نے مجھے دی ہے میں اس میں خیالت کرنے والا نہیں ہوں میں امین ہوں امانت دار ہوں اللہ کی طرف سے نا سن امین اب اجب تم کیا تاجب میں پڑھ گئے تمہارے رب کے طرف سے من کم تم میں سے دیکھو نا نبی جو ہوتے وہ قوم میں سے ہوتے ہیں اور پہلے لوگوں نے تعجب اس بات میں کیا ہے کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے بشر نبی بشر نہیں ہونا چاہیے تو بشر آیا ہے رجول آیا ہے اور ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے یہ کہتے ہیں بشر نہیں ہے نور ہے دونوں کا فرق یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص پر اللہ نے وحی کے نظر کیا کائیں کے لیے کیا لونز رقم تھا کہ تمہیں ڈرائے تمہیں خوف دلانے کے لیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ وز کرو یاد کرو اس جم جب بنایا تم کو اللہ تعالیٰ نے جانشین نمباد قوم نوہ نوح علیہ السلام السلام کے قوم کے بعد اس کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا اور بعد میں زمین پر تمہیں پہلایا وزاد کم فلخل کے بستا اور زیادہ کیا تم کو پداوری میں پھیلاؤ میں تم کو زیادہ کیا تمہاری طاقت اور قوت اللہ نے بڑھایا اللہ نے غرق ہونے کے بعد چند افراد کو بچایا تھا اس سے اللہ نے اتنا تم کو پھیلایا پچھلا نسل تمہارا ختم ہو گیا تھا چند افراد رہ گئے تھے فز فز کرو اللہ, اللہ کو کے نعمتوں کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین کا قدر احساس ہوتا ہے اللہ کے احسانات کو دیکھ کر اللہ کے شکر کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے اس لیے امبیا علیہ السلام نے بار بار اپنے قوموں کو اللہ کی نعمتوں کی تذکیر کی ہے قال انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اللہ, ہم بندگی کرے اللہ تعالیٰ کے اکیلے نبیوں کے دعوت سے اختلاف یہی ہے کہ ہم بندگی تو کریں گے لیکن اکیلے نہیں کریں گے اور نبی کے دعوت میں یہ کہنا ہے کہ نہیں اکیلے بندگی کرنا ہے صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے ایک اللہ کے سامنے سے زرے دھونا ہے نہ چھوڑ دے ماں کہاں جس کے عبادت کر رہے تھے ہمارے بڑے تیرے دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دے جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی فلاں کے پاس نہیں جاؤ ورنہ باپ دادا کا دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا ہاں نا ایک ہوتے باپ دادا کا دن ایک ہوتے اللہ کا دن ہم تو لوگوں سے باپ دادا کا دن چھڑاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے دن قبول کرو جن کے پاس باپ دادا کا دن ہے ان کے پاس اللہ کا دن نہیں ہے جن کے پاس اللہ کا دن آ جاتے ان کے پاس پھر باپ دادا کا دن نہیں رہتے وہ تو ناقص ہوتے ہیں یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے مکان جو, جو وعدہ کر رہا ہے تو ہم سے من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے مانا یہ نے ہمیں یہ دعوت دی کہ دعوت کو قبول کرو نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا لیا کالا فرمایا اس نے رجس بمانا بانا رجس گندا عذاب آئے گا تمہارے اوپر زلیل ہو جاؤ گے اب تو جان دل کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ سی اسمان ان, ان نام کے بارے میں سمئی تمہاں جس کو تم نے رکھا ہے انتم و و تم نے تمہارے بڑوں نے غازی عبداللہ شاہ کے لیے نام کس نے رکھا ہے داتا نام لاہور والے کے لیے کس نے رکھا ہے ہم نے رکھا ہے اللہ نے تو نہیں رکھا ہے نا اور علی کو مشکل کشا کس نے کہا ہے اللہ نے کہا نہیں ہم نے کہا ہے لوگوں نے کہا ہے اللہ انتم و و تم نے تمہارے بڑوں نے رکھا ہے بعض لوگ کو کہو نا یہ باتیں کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے مزارات ہیں اس کے جنڈے اسمان کے ساتھ لے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایسا ہیں ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہے اس لیے کہ یہ مزار کوئی زمین سے پودا نہیں نکلا ہے یہ تو ہم نے بنایا ہے اور اگر نہیں تو چلو تم اپنا فوج اور پولیس کو ہٹاؤ ابھی ہم توڑ کے رکھ لیتے ہیں بابا بچائے اس کو یہ تو جھوٹ ہے بکواس ہے بائیوانی ہے اس کے کیا حیثیت ہے سمجھ تم تم آبا کو تم نے رکھا تمہارے بڑوں نے رکھا ہے مانا زل اللہ بہام سلطان نئی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ جاؤ وہاں دیگے تقسیم کرو اور وہاں عرس اور میلے کرو وہاں چر سیرون بیچو کہاں ہے قرآن حدیث میں اللہ فرماتے ہو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے فن تجر انتظار کرو انتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اللہ نے عذاب بھیجا جات دی ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان کے حالات میں بے رحمت رحمت کے ساتھ ہم نے دابر اللہ جینا جڑے ان لوگوں کے جنہوں نے جٹ رہا ہے ہمارے آیتوں کو مقان اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا عذاب آیا تو ہم نے ہلاک کیا،, کیا اور جیسے سورت حود میں فرمایا اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اللہ نے لعنت کو لگایا دنیا میں بھی ملعون ہو گئے خیامت میں بھی وہ ملعون ہوں گے خبردار ان کے لیے دوری ہے جو حوض علیہ سلاۃسلام کا قوم تھا ہلاکت کو اللہ نے بھیجا مانا وارسل شروع میں واقعہ کو واقعہ پر آتب کر رہے ہیں اس ترتیب سے نوح علیہ سلاۃ والسلام کے لیے فرمائے وارسل اور اس کے بعد وہ کے ساتھ واقعہ کو واقعہ پر اتب کیا اس نبی کو بھیجا اس نبی کو بھیجاسی ترتیب اے میرے قوم کے لوگوں تمہارے لئے اللہ کے ماں سے کوئی ماں بوجھے بر حق نہیں تم نا رب یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلائل یہ ناقت اللہ ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کے طرف سے لکم تمہارے لیے ایتن نشانی ہے فذروها پس چھوڑ دو اس کو تاکل کہ وہ چرتی رہیں فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوها نہ مسنا اس کو بصورن برائی تکلیف کے ساتھ فیاخذکم عذاب الیم پکڑ لیں گے تمہیں دردناک عذاب یہ انہوں نے دعوت پیش کیا اور جیسا کہ معجزات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے اور قانون ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دیتا ہے جو اس کے قوم کے اندر اس کے دعوت کو ثابت کرے اس کے قوم کے اندر پتھروں سے یہ تراشتے ہوئے چیزیں بنانا یہ ان کے اندر ایک خسلت تھی اور اس کو چاہتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے اللہ سب تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ان کو کو دیا کہ پتر کے اندر سے کو اللہ نے نکالا اور تاکہ قوم کو وہ معجزہ دکھائے جو چیزیں ان کے ہاں معروف ہے اس کے مد مقابل ہو اور انہوں نے طلب بھی کیا تھا طلب کے مطابق اس پار سے اٹھنے نکالو ہم مان جائیں گے اللہ نے کر کے دکھایا انہوں نے کہا اب اس اونٹنی کا امتحان تمہارے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے قمر میں فرمایا کلب محتضر ہر پینے والا اپنے باری میں آئے گا اور یہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو قوم اللہ کی بغاوت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں کے ساتھ کڑا کر دیتے کہ ایک دن اونٹنی جو ہے اس کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن سارے قوم نے پینا ہے اونٹنی کے ساتھ باری ان کی لگوائی کل شرب بھی محتضر ہر پانی پینے والا اپنے باری میں حاضر ہوگا یہاں پر فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا پکڑ لیں گے تمہیں دردناکاس کرو یاد کرو اس دن جب بنایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جانشین بہم اور جگہ محلات پلین زمین نرم زمین کے اندر تم بڑے بڑے, بڑے بنگلے بناتے ہو محلات بناتے ہو بجوتا اور تراش کر بناتے ہو پہاڑوں کو گھر کے لیے تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر کی لی گروں کے بناوٹ یہ اور بڑے بنگلوں کے بناوٹ یہ, یہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہو فض فس کرو فسیات کرو اعلی اللہ ہی اللہ کی نعمتوں کو ولاف سطین اور مت کرو زمین میں فسادی بن کر زمین میں سب سے بڑا فساد وہ شرک ہے شرک مت کرو اس لیے انہوں نے نو علیہ السلام کے قدم پر حوز علیہ السلام کے قدم پر صالح علیہ السلام نے بھی آغاز دعوت توحید سے کیا اور ہر نبی کے دعوت کا پہلے اللہ کی توحید قَالَ الَّذِينَ مِن کہا ان لوگوں نے جو تکبر کیا تھا جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کے قوم میں سے سردار وغیرہ وڈیرو نے کہا ان لوگوں کے لیے استضویفو جو کمزور سمجھے جاتے تھے من ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے ان میں سے کیا تم جانتے ہو کہ یقیناً کیا ہے تمہارا اپنا ایمان کا اظہار کرو انہوں نے جواب میں کہا مالداروں کے یہ ہوتے نا وہ ڈیرے سردار یا غریبوں کے اوپر پنکھے نکال دیتے بڑا روب اور دب دبے سے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غریب لوگوں میں ایمان جب داخل ہو جائے تو ان کی غربت حق سے ان کو روک نہیں سکتی ہے پھر. انہوں نے کیا جواب دیا کالو انہوں نے کہا اتنا بھینون ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ اس کو رسول بھیجا گیا کہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں رسول بھیجا گیا اور ہم نے اس پر ایمان دلایا انہوں نے اس کے سوال سے بڑھ کر جواب دیا ان کے سوالوں سے بڑھ کر جواب دیا کہ وہ رسول بھی ہے اور اس کے رسالت پر ہمارا ایمان بھی ہے تم جو کچھ کہو کہو قال اللہ جنا کہا ان لوگوں نے استقبرو جنہوں نے تقبر کیا تھا اِنَّا بِالَّذِي يَقِنًا اس کے ساتھ آمن تم بھی ہی کافرون جس پر تم نے ایمان لایا ہم کفر کرتے ہیں فَاقَرُنَّا قَتَا فسکار ڈالا انہوں نے کو۔ اس کے ٹانگوں کو کاٹ دیا اس کی تفصیل آگے صورتوں میں مختلف مقامات پر موجود ہے یہاں اختصار ہے مختصر عن عمد ربهم انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے وقال انہوں نے کہا یا سوال ہو تیرا سوال لے آؤ ہمیں بات ہے جو نہ جو کرتا ہے ہم سے جس چیز سے جی ڈراتا ہے وہ لے آؤ انتمن نلمر سلیم اگر ہو تم رسولوں میں سے پکڑ لیا ان کو زلزلے لیکن ان کی ندامت سے ان کو کیا فائدہ اللہ سبحان ہوا تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے اونٹنی کے تعظیم کو چھوڑا بلکہ ان کے ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور عذاب کا مطالبہ کیا تو زلزلے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا <جَاسِمِن> اپنے <عَنُهُم> سلام ان سے پھر کر کہنے لگے قوم اے میرے کوم کے لوگوں لقت اب لگ یقین میں نے تمہیں پہنچایا رسالت رب بھی پیغمبری رسالت اپنے رب کی میں نے پیغام دعوت اپنے رب کا تمہیں پہنچایا وہ نصف القم میں نے تمہیں نصیحت کی ولا کلّہ تو ہبون لیکن تم پسند نہیں کرتے ہو نصیحت کرنے والوں کو آج بھی دیکھو نا معاشرے کے اندر لوگ نصیحت کو پسند نہیں کرتے ہیں ہاں برائی کے لیے ابھی اس میدان میں آپ کھڑے ہو جاؤ اور ابھی ناچنے والوں کو بلاؤ سارے کالونی جمع ہو جائے گی لیکن نصیحت والوں کو لیا وہ لوگ بولیں یار جاؤ مسجد میں ادھر بار کیا کر رہے نصیحت والوں کو لوگ نہیں کرتے ہیں یہ شروع سے لوگوں کا جنہیں عادت رہا ہے نصیحت کی باتیں بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی کیوں یہ کلیل لوگ ہوتے ہیں کلیل تعداد میں ہوتے ہیں لوتن اور لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اسفال قومشہ جب فرمایا اس نے اپنے قوم کے لیے کیا تم آتے ہو فائشہ کو تم ایسے عمل کی طرف آ رہے ہو ماں سبقہ نہیں سبقت کی ہے تم سے پہلے اس عمل کے ساتھ من, من عالمین اس برائی کا ارتکاب تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے جہان والوں میں سے جہان والوں میں سے یہ گناہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے یہ عمل مرد کا مرد سے ملنا یہ اس قوم کا ابتدا ہے اس کی موجود یہ لوگ ہیں ابتدا انہوں نے کی ہے کن تم لتا آتے ہو مردوں کے پاس شاہ وطن شاہ وت رانی کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم بلکہ تم قوم ہو ہد سے بڑھنے والے حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہیں اب قوم نے کیا جواب دیا جواب قوم ہی نہیں تھا جواب ان کے قوم کا اس کے قوم کا جواب نہیں تھا اللہ انقل مگر انہوں نے یہ جواب دیا اللہ انکالو یہ کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو من ان کے بستی سے تمہارے بستی سے نکالو ان کو نہ یہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز یہ ہوتے نا معاشرے آج بھی اگر دیندار لوگ اٹھتے ہیں کوئی دین کا کام کرتے ہیں اللہ کا قانون نافذ کرو اللہ کے دین کے بات کرو کہتے یہ چند لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگی کو خراب کر دیں گے اس کو ختم کرو اپنے آپ کو بڑے پاک سمجھتے ہیں بڑے تم جنتی ہو جنت کا ٹیکا تمہارے پاس ہے پکڑو ان کو مارو ان کو نکالو ان کو جیل میں ڈالو ان کو یہ پرانا طریقہ ہے اللہ فرماتے ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو نجات دیتا وہ مگر اس کی بیوی قرآن میں, میں, میں, میں سنایا ہے دونوں نو علیہ السلام کی بیوی لط علیہ السلام کی بیوی دونوں جانم میں جائے گی ہم نے ان کے اوپر بارش کا کیا انجام ہوتا ہے یہ ان کا انجام ہوتا ہے کہ اللہ رب المین کر دیتے تباہ کر دیتے اور صورت زاریات میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی بستیوں کے علاوہ بستیوں کو چھوڑا ہی نہیں وہاں سارے بستی کو ہم نے ملیا کر دیا پہلے پتروں کے ذریعے سے بارش اور پھر زمین سے اٹھا کر واپس زمین پر ادی منہ گرا دینا اور بے ہم نے مدین کے طرف ان کے بھائی سہیب علیہ السلام کو کالا فرمایا میرے قوم کے لوگوں نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سے کوئی بندگی کے لائق جب نہیں ہے تو او عبداللہ خالص خوشی کی بندگی کرو جا تم نر رب دے آئے ہیں تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کے طرف سے کمی مت کرو ہر نبی توحید کے بعد معاشرے کے اور بیماریوں کو چھیڑتا ہے ورنہ ناپتول کے بہت بڑی کمی ان میں موجود تھی لیکن انہوں نے ناپ تول سے شروع نہیں کیا توحید سے شروع کیا اس لیے کہ توحید کینسر ہے جب تک کینسر کے اس ٹکڑے کو نہیں کاٹیں گے بدن نہیں بچے گا یہ سب سے بڑی گندگی ہے جب تک یہ گندگی موجود ہوگی تو معاشرے میں تم جتنا بھی عادل انصاف کرو معاشرے کے اندر امن نہیں آئے گا توحید پہلا ہے صرف کو ہٹانا پہلا ہے جب تک صرف کو نہیں ہٹائیں گے تو شرک سب سے بڑا کینسر ہے اس کو ہٹایا جائے تو اس کے بعد باقی بدن کا علاج ہوگا اور جب تک شرک موجود ہے تو جتنے بھی لوگوں کو تم مال دے دو امن دے دے دے دو نوکریاں دے دو دو فراوانی نوکریاں لیکن امن نہیں آئے گا مسلمانوں کے معاشرے میں تو انہوں نے ناپ تول کا ذکر کیا اور میں اولاسن شاہ مت کم کرنا لوگوں کی چیزوں کو ان سے فساد مت کرو زمین میں اس کے اصلاح کے بعد زمین کے لیے اللہ کے توحید عدل انصاف اللہ نے اتار دیا ہے اس کو مت بگاڑو دارکم خیر الحکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن ولادو اور مت بیٹھو تم بالکل نشوراتم ہر راستے پر تو تم ڈراتے ہو لوگوں کو وہ تصدونا اور روکتے ہو لوگوں کو ان اللہ, اللہ کے رستے سے اللہ کے رستے سے لوگوں کو ڈرا کر منع کرتے ہو لوگوں سے وعدے لیتے ہو کہ تم شاہد کے پاس نہیں جاؤ من, من بھی جو بھی ایمان لائے اس اللہ کے رستے پر اللہ کے ذات پر تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی اس میں ٹھیڑ اس میں نقص وقت رو کرو اس کو تم قلیل جب تھے تم توڑے فقت سر کم اس نے تمہیں زیادہ کیا ون زیرو کہ پکانا دیکھ لو کس طرح انجام ہوا فری فساد کرنے والوں کا فسادیوں کا انجام دیکھ لو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا لہذا اپنی اصلاح کرو تم تھوڑے تھے اللہ نے تم کو بڑھایا کیونکہ عذاب آئے نا ہر نبی کے قوم پر عذاب آنے کے بعد جو مومن بچ گئے تھوڑے تھے اللہ نے ان کو بڑھایا بڑھ گئے ان میں پھر شرک کفر آیا اللہ نے پھر عذاب سے صفائی کی تھوڑے پھر بچ گئے ایمان والے پھر ان کو بڑھایا یہ ترتیب جاری رہا ہاں اس امت کے اندر جھٹکے آتے ہیں کم کرتے اللہ تعالیٰ علاقوں سے کم کر دیتا ہے لیکن اجتماعی عذاب نہیں ہے ہمارے نبی کی دعا کی وجہ سے انکان اگر ہو ایک جما من کم تم میں سے مان لایا بال لذیذ اس کے ساتھ ارسل بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں پتن اور ایک گروہ لم یور مینو نہیں فص صبر یہاں تک فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان خیر اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو سرداروں نے کیا جواب دیا سرداروں نے جواب دیا تک بر قوم ہی کہاں سرداروں نے اس کے قوم میں سے لنک جن کا یا شعیب ضرور نکال باہر کر دیں گے تجینک ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں من ہماری بستی سے او فی ملتنا یہاں پلٹ آو گے ہمارے دین میں ہمارے دین میں لوگ کہتے نا ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا طریقہ ہمارے باپ دادا کا دین یہ پرانا نام رہا ہے ہمارا دین ایک نا فی الت اللہ فی دین اللہ اگرچہ ہم اس کو نا پسند کریں گے پھر بھی آئیں گے اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا یقین ہم نے تو پھر باندھا گا اللہ پر ان عدنا اگر ہم پلٹ آئے فی ملتکم تمہارے دن میں جان اللہ بات اس کے کی نجات دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے منا اس سے وما لنا اور نہیں ہے لائٹ ہمارے لیے ہم پلٹ آئے اللہ, اللہ مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے ہمارا اللہ کی مشیت غالب ہے اگر اللہ ہمیں گمراہ کر دے اور اس گمراہی میں ہم گھس جائے تو وہ الگ بات ہے کیوں کہ رب گنا وہ ہمارا رب اختیارات اس کے پاس ہے لیکن ویسے تو ہم نے دیکھا ہے وہ دین تمہارا دین ہے اللہ کا دین نہیں گم رہی ہے وہ رَبُّنَا كُلَّ عِلْمَا گیر لیا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں آل اللہ اب یہ ہے اصل مسئلہ اللہ کے توحید پر قائم رہنے کے لیے تمہارے دین سے بچنے اور اس میں گھسنے کے لیے ہم اللہ کے ذات پر توکل کرتے ہیں کیونکہ تم نے عزم کر لیا کہ ہم تم کو باپ دادا کے دن میں واپس لٹا دیں گے تو ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے توحید پر رہیں گے لیکن اللہ کے ذات پر بھروسہ کر دے ہمارے ہمارے قوم کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ بھان خیر الفاتحین تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وقال کہاں سرداروں نے ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا قوم میں سے تم اگر تم لوگوں نے پیروی کی نقصان اٹھانے والے آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن آدیش کے بات کرتے ہو تم لوگوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں پیچھے رہ گئے اس لیے کہ دہشت ہوتی ہے پلاؤ ہوتے پلاؤ ہوتے لوگ آگے نکل گئے مالدار ہو گئے اور ہم گریب رہ گئے انہوں نے کہا کہ دین کے وجہ سے اس شعیب کے ماننے کی وجہ سے بڑا تم لوگوں نے, نے پیروی کی ہے نقصان کا ہوگے اپنے گھروں میں گٹنوں کے بل کھڑے ہوئے تھے اللہ دینا بولو کدو شعیب جنہوں نے جٹلایا شعیب السلام کو نہیں تھے اس بستی میں وہاں رہنے وہ وہ والے فتو اللہ وہ ان سے وقال اور کہنے لگا یہاں کو میرے میرے قوم کے لوگوں لقد ابلغتکم یقینا میں نے تمہیں پہنچایا رسالہ رسالات رب بھی پیغامات اپنے رب کے اپنے رب کی دعوت کو مکمل پہنچایا وہ نسخت القم اور میں نے تمہیں نصحت کی میں نے تمہیں کی تمہارے ساتھ جو کرپائی کرنے کی تھی وہ میں نے کر لی فقی فا کس طرح میں افسوس اور غم کروں گا قوم ان کافرین کافر قوم پر اور یہ بھی رد ہے اس بات پر کہ مشرق کے موت کافر کے موت پر آسا نہیں ہے افسوس نہیں ہے غم نہیں ہے بلکہ اس پر الحمدللہ پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں افسوس نہیں کروں گا میں نے اللہ تعالیٰ کی دین کا حق ادا کیا ہے اللہ کے توحید کو تمہیں پہنچایا ہے اور جب تم لوگوں نے اللہ کے توحید کو ٹکرا دیا نہیں مانا اس کے نتیجے میں اللہ نے تم سے انتقام لیا صالحین کو پریشان کیا تھا ان کے انکوں کے سامنے اللہ نے تمہیں بجا دیا اور یہ اللہ کا سنت قدیمہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے